صورت الجن مکی ہے فجرت سے پہلے نزول ہوا قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے نمبر بہتر ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر چالیس ہے اس میں اٹھائیس آیتیں ہیں اور دو رکو ہیں یہ سور مبارکہ اس موقع پر نازل ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائب سے مکہ مکرمہ کی طرف آ رہے تھے تو وادی نخلا کے مقام پر آپ نے فجر کی نماز ادا کی اور فجر کی نماز میں آپ نے جب تلاوت فرمائی تو جنات کا ایک گروہ جن کی تعداد مفسرین نے نو بیان کی اس کے علاوہ بھی مختلف اقوال ہیں تو ایک تفسیر کے مطابق وہ نو جنات تھے وہ گزرے انہوں نے قرآن پاک سنا اور وہ بیٹھ گئے سنتے رہے کہ نماز کے بعد انہوں نے سرکارد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر اسلام قبول کیا تو ان جنات کا ذکر ہے اس مناسبت سے اسے سورے جن کہتے ہیں بسم اللہ, الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا قل اے محبوب آپ فرمائیے او الیا میری طرف وہی کی گئی انسما نفرم منل جن نے بے شک جناد کے ایک گروہ نے قرآن کی تلاوت کو غور سے سنا فقالو پس وہ بولے ان سمعنا قرآن آجا بن بے شک ہم نے ایک عظیم قرآن سنا ہے آجا جس کی فصاحت و بلاغت جس کے علوم پر ہمیں حیرت ہے یہدی دی الرشدی دی جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے فعمن نہ بھی ہی پس ہم اس پر ایمان لائے ولنش ریکا بے غب اور ہرگز ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں چھہرائیں گے بت پرستی نہیں کریں گے اللہ کے سوا کسی کو خدا الہ معبود نہیں سمجھیں گے وہ ان تعلی جدو اور بے شک ہمارے رب کی شان بلند و بالا ہے مت خدا صاحی بتاؤں ولا دا اس نے نہ تو بیوی بی رکھی اور نہ ہی اولاد رکھی وہ اولاد سے اور بیوی بی سے پاک ہے وہ ان کانا یقور و سفی ہونا شاک بے شک ہماری قوم کے بیوقوف لوگ اللہ پر حد سے بڑھ کر باتیں کہتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نو دبل ذالب اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے اس کے بچے ہیں نعود بلّہ ذالب پھر کہتے ہیں ہم نے یہ نادانی کیوں کی ہم نے یہ عقیدہ کیوں بنا لیا ہم نے یہ سوچا کہ یہ بڑے لوگ ہیں جنات میں سردار ہیں تو ہم نے انہیں عقل مند سمجھا اور یہ خیال کیا کہ کوئی اللہ کے بارے میں جھوٹ بول سکتا ہے تو یہ خیال کر کے ہم نے سوچا کہ شاید ہی وہ صحیح کہہ رہے ہوں گے لیکن جب قرآن پاک ہمیں سننے کو ملا تو پھر حقیقت کھلی کہ ان لوگوں نے ہم سے جھوٹ کہا وہ ان تقول انسو الجنو اور بے شک ہم نے یہ گمان کیا تھا الن تقول الْإِنسُ کوئی انسان اور کوئی جن اللہ پر جھوٹ باندھ نہیں سکتا ہم تو یہ سمجھے تھے اس لیے ہم نے سمجھا یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہوں گے ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ خراب تھا یہ جنات نے کہا پھر انہوں نے ایک وجہ بیان کی کہ جنات متقبر کیوں ہو گئے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں کائیں لوگ جنات کو قابو کرتے اور جنات کو بہت زیادہ اہمیت دیتے جس کے ہاتھ میں جن آ جاتا یا جن اس کی بات مانتا تو وہ یہ بہت بڑا فخر محسوس کرتے یہاں تک کسی بستی میں جاتے جنگل میں تو یہ سمجھتے کہ یہاں کے جو جنات ہیں بڑے خطرناک ہیں تو کہتے کہ میں جنوں کے سردار سے پناہ مانگ رہا ہوں یعنی اللہ کی پناہ مانگنے کے بجائے وہ جنات کی نہ صرف پناہ مانگتے بلکہ زمانۂ جاہلیت میں مشرکوں کی عادت تھی کہ وہ کسی بستی میں جاتے تو سونے سے پہلے وہ اس بستی میں جنات کا تصور کرتے اور سوچتے کہ اس جنگل میں جنات ہوں گے ان کا سردار ہوگا تو پہلے اسے خدا سمجھ کر اس کی پوجا کرتے اور پھر سو جاتے اور کہتے کہ جنات کی پوجا کر لی تو اب یہ ہمیں تنگ نہیں کریں گے تو جب انہوں نے اتنا جنات کو لفٹ کروایا اتنی اہمیت دی اور ان کو اتنا بڑا سمجھا تو جنات مغرور ہو گئے اور وہ تکبر کا شکار ہو گئے تو ان جنات نے کہا وہ ان کان رجالم منل انسی اور بے شک انسانوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں یا رجالم منل جن کہ وہ جنات کے سرداروں سے پناہ مانگتے ہیں ان کی پوجا کرتے ہیں فضا دوم رہ اس طرح وہ جنات کو تکبر میں بڑھا دیتے ہیں وہ ان ہم ون اور بے شک انہوں نے گمان کیا جیسا کہ تم نے گمان کیا يبعث اللہ یب آص اللہ کہ اللہ تعالی ہرگس کسی کو بھی نہیں بھیجے گا یعنی جس طرح کافروں نے یہ سمجھا اسی طرح جنات نے یہ سمجھا کہ کوئی نبی نہیں آئے گا تو یہ جنات اپنے ساتھیوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ لوگوں نے اس طرح سمجھا تم نے بھی اس طرح سمجھا لیکن نبی آ گئے اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ کی ولادت مبارکہ سے پہلے جنہ جب آسمانوں کی طرف جاتے تو یہ آسمان کے قریب ہو جاتے اور فرشتوں کی باتیں سن لیتے کچھ باتیں سن کر وہ کاہینوں کو بتا دیتے لیکن ایک رات جب وہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ آسمان کا منظر بدلا ہوا ہے اور ستارے وہ آسمان دنیا کے یعنی زمین سے مزید قریب ہیں اور آسمان کو سجایا گیا ہے اور جب یہ مزید قریب جانے لگے تو ان کی طرف آگ کے انگارے آنے لگے تو انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ کیا مسئلہ ہے تو بعد میں انہیں پتا چلا کہ یہ وہ رات ہے جس رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی ان جنات نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ کہ تبلیغ دین کر رہے وہ انا لمسن سما اور بے شک ہم نے آسمان کو چھونے کی کوشش کی عام طور پہ جایا کرتے تھے لیکن ایک رات ہوں گئے فوجد نہ تو ہم نے آسمانوں کو پایا ملی ات ہر شدید جو شدید مضبوط محافظوں سے بھرا ہوا ہے فرشتے نگے بانی کر رہے ہیں وہ شہبن اور انگارے ان کو روکنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں وہ انا اور بے شک کنہ ہم اس سے پہلے نہ کو منہا مقدل عید آسمان کے قریب بعض ٹھکانوں میں بیٹھ جاتے فرشتوں کا کلام سننے کے لیے لیکن کچھ سالوں سے ہم اس کے قریب تک نہیں جا سکتے فمئی آنا یہاں تک اب تو یہ عالم ہے کہ کوئی کسی طریقے سے تھوڑا قریب ہو جائے اور کوئی بات سننے میں کامیاب ہو جائے تو وہ زمین پر زندہ واپس نہیں آتا فمئی یس کا پس آنا جو کوئی اب فرشتوں کی بات سننے کی کوشش کرتا ہے یجد لہو شہاب راسو تو تیز انگارہ وہ اپنے لیے پاتا ہے جو اس جن کو ہلاک کر دیتا ہے وہ انا لا ندری اشرن اور بے شک ہم نہیں جانتے تھے کہ کیا یہ کوئی آفت کی علامت ہے اشرن کیا یہ آفت کی دلیل ہے کہ آج آسمانوں پر یہ پہرے بٹھائے گئے ہیں کیا کوئی اللہ کا عذاب آنے والا ہے ارید ابھی من فل کہ جس کا ارادہ زمین والوں کے ساتھ کیا گیا ہے ہم آراد ابھیم رب ہم اور ہم یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ یہ آسمانوں کی حفاظت جو کی گئی ہے کیا ان کے رب نے کوئی بھلائی کا ارادہ کیا ہے یعنی انہوں نے یہ خیال کیا ہو سکتا ہے کہ پہلے اس لیے بٹھا دیے گئے ہیں کہ کوئی ایسا فیصلہ ہونے والا ہے جس میں لوگوں کی تباہی ہے تو ہمیں پتہ نہ چلے اس لیے ہمیں جانے کی اجازت نہیں یا پھر کوئی بہت بڑی بھلائی نازر ہونے والی ہے اس لیے ہمیں وہاں جانے کی اجازت نہیں لیکن کئی سال گزر گئے ہم ان آسمانوں کے قریب اب نہیں جا سکتے تو ان تمام باتوں سے معلوم یہ ہوا کہ یہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے فضائل ہیں آپ کا مقام ہے کہ آپ کی ولادت پاک کے بعد سرکش جنات کے لیے یعنی شیاتی کے لیے اب یہ ممکن نہ رہا کہ وہ آسمانوں کے قریب جا سکیں وہ انا من اور بے شک ہم میں سے بعض نیک لوگ ہیں وہ منالک اور ہم میں سے بعض اس کے علاوہ ہیں یعنی گناگار ہیں تو جنات میں بھی نیک بھی ہیں اور بد بھی ہیں کنہ کے دادا ہم نے اپنے لیے مختلف راستے مقرر کر لیے کوئی ہدایت پر ہے اور کوئی مختلف راستوں پر ہے قیدا کے معنی پھٹے ہوئے تو الگ الگ راستے ہم لوگوں نے بنا لیے ہیں حقیقی اور سیدھا راستہ تو سرات مستقیم ہے جو جنت کا راستہ ہے انا وز اللہ فل اردی اور بے شک ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہرگز ہم زمین میں اللہ کو آجز نہیں کر سکتے یعنی اللہ تعالی کی پکڑ سے اور گرفت سے ہم باہر نہیں ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں و لنو جز ہر اور ہرگز بھاگ کر ہم اللہ کو آجز نہیں کر سکتے یعنی اللہ کی عذاب سے ہم بھاگ بھی نہیں سکتے اس کے باوجود لوگ ایمان نہیں لاتے لیکن ان جنات نے کہا وہ انا لما سمے انل ہدا آ اور بے شک جب ہم نے ہدایت کو سنا تو ہم سب اس پر ایمان لے آئے فمئی رب بھی ہی بس جو کوئی اپنے رب پر ایمان رکھے فلا كو قند تو نہ تو اسے کسی کمی کا خوف ہوگا اور نہ ہی کسی زیادتی کا خوف ہوگا یعنی جو اپنے رب پر ایمان رکھے گا نہ تو اس کی نیکیاں کم ہوں گی بلکہ اللہ تعالی کرم فرمائے گا اور وہ راضی ہوگا تو اس کے گناوں کو مٹا دے گا کیونکہ جب کوئی گناہ گار شخص کافر ایمان لاتا ہے تو حقیقت اصول یہ ہے کہ ایمان لانے سے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور کفر کے زمانے میں جو اس نے اچھے کام کیے ہیں وہ نامہ اعمال میں نیکیاں بنا کر لکھ دی جاتی ہیں اتنی برکتیں ہیں ایمان کی وہ انا من المسلم اور بے شک ہم میں سے بال مسلمان ہیں وہ من نل اور ہم میں سے بعض ظالم ہیں فمن اس نما جو کوئی اسلام لائے فلا اتاح رو رشدا تو اس نے بہت دانائی کا فیصلہ کیا جو اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے اس نے بہت سمجھداری کا فیصلہ کیا وہ ام اور بہرحال جو ظالم ہے فکانو لی جہنما تو وہ جہنم کا ایندھن ہے وہ اللہ قوموں علطری تو کہ مجھے یہ وہی ہوئی ہے کہ اگر وہ کفار راہ پر سیدھے رہتے یعنی دین اسلام پر وہ قائم ہو جاتے لَأَسْقَيْنَاهُمْ نہ قن تو ضرور ہم انہیں بہت پانی دیتے مراد یہ ہے کہ ان کی تکالیف دور ہو جاتی ہیں دنیا میں خوب رزق وہ پاتے کثیر پانی پاتے بہت زیادہ سکون پاتے کفار مکہ نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی تکذیب کی تو آخر کار سات برس تک وہ بارش سے محروم کر دیے گئے نف تین فی پھر یہ جو نعمتیں دی جاتی ہیں یہ اس لیے دی جاتی ہیں تاکہ ان نعمتوں پر ان کی آزمائش ہو کہ وہ شکر گزاری کرتے ہیں وہ من یورد ان غب اور جو اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے قرآن سے توحید سے عبادت سے دور بھاگے یس لک ہو آداب وہ اسے چڑھتے عذاب میں ڈالے گا جس کی شدت ہر لمحے بڑھتی جائے گی وہ ان المساج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد الحرام شریف میں جاتے تو کافر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبادت نہ کرنے دیتے اور تین سو ساٹھ بت انہوں نے نصب کیے تھے اور ان بتوں کی وہ پوجا کرتے تو یہ آئے کریمہ نازل ہوئی وہ ان المساجدی بے شک مسجدیں تو اللہ کے لیے ہیں فلاں مع الوی آحدن تو تم اللہ کے ساتھ کسی اور کی پوجا مت کرو یعنی اے مشرکوں مسجد الحرام تو اللہ کی ہے تم طواب کرتے ہو لیکن اللہ رب العالمین کی عبادت کے بجائے تم تین سو ساٹھ بتوں کی پوجا کی نیت کرتے ہو اس آیت کریمہ کا نزول مشرقین مکہ کے رد میں ہے لیکن جب انسان ایک کانسیپٹ بنا لیتا ہے ایک نظریہ پھر وہ قرآن پاک کا مطالعہ اس نظریے کے تحت کرتا ہے پھر ہر آیت کو گھما پھرا کر اسی نظریے پہ لے جانا ہے تو ایسے موقع پر قرآن پاک کے ترجمے میں تحریف کی جاتی ہے غلط ترجمہ کیا جاتا ہے غلط تفسیر بیان کی جاتی ہے تو یہاں پر غلط جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ اس طرح کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں یا رسول اللہ کہنا یا غوث اعظم کہنا یہ اس آیت میں منع کیا گیا لہذا آج یہ آیت انہی لوگوں کے لیے جو یا غوث اعظم کہتے ہیں کتنی بڑی نادانی اور بے وقوفی ہے کہ مسجد میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے سے اگر منع کیا گیا ہے تو پہلا یہ سوال ہے کہ مسجد میں جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں اطیات پڑھتے ہوئے کیا کہتے ہیں السلام علیکم اوہن نبی سلام ہو آپ پر اے نبی تو اگر مسجد میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا منع ہے یا اے کہنا منع ہے تو پھر مسجد میں جو جماعت ہوتی ہے جماعت کے اندر جو ہم اتحیات پڑھتے ہیں چاہے ہم اکیلے نماز پڑھیں السلام و علی کا نبی تو ضروری ہے اچھا ان سے کوئی پوچھے کہ میں مسجد میں ہوں اور کسی سے کہتا ہوں اے بھائی ذرا میری بات سنے تو میں نے تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا تو فوراً سامنے سے جواب آئے گا آپ نے خدا سمجھ کے نہیں پکارا تو یہی جواب ہے کہ السلام و علی کا نبی جب ہم کہتے ہیں تو حضور کو خدا سمجھ کے نہیں کہتے اللہ کا بندہ سمجھ کے کہتے ہیں کہ یہاں مراد ہے عبادت اور رد مشرقی نے مکہ کا ہے جو تین سو ساٹھ بت کی پوجا کرتے تھے مسجد میں اللہ کی عبادت کرو بتوں کی پوجا مت کرو اللہ رب العالمین ہدایت عطا فرمائے اصل میں مسلمانوں پر شر کا الزام لگانا یہ ایک بہت بڑا شیطان کا وار ہے شیطان کسی کو عبادت سے نہیں روک سکتا تو انہیں اس جرم عظیم میں مبتلا کر دیتا ہے ان شرک نظیم شرک ضرور ظلم عظیم ہے مگر مسلمان پر شرک کا الزام لگانا یہ بھی ظلم عظیم ہے یہاں تک کہ حدیث پاک میں فرمایا تفسیر ابن کثیر میں اس حدیث پاک کو ابن کثیر نے لکھا ابن کثیر کی تفسیر کا نام آپ نے بہت سنا ہوگا تو وہ لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شخص قرآن پڑے گا چہرے پر قرآن کا نور ہوگا اسلام اس کی چادر ہوگی مگر نور قرآن سے بھی محروم ہو جائے گا اور اسلام کی چادر بھی اس کی دور ہو جائے گی یعنی اسلام سے باہر ہو جائے گا صحابہ اکرم علیہ مردوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کیوں ہوگا تو آپ نے فرمایا وہ اپنے پڑوسی مسلمان پر شرک کا الزام لگائے گا صحابہ نے فرمایا مشرک کون ہوگا فرمایا یہ قرآن پڑھنے والا یہ اللہ اللہ کرنے والا مشرک ہوگا مسلمان پر شرک کا الزام لگانے والا خود دار اسلام کی فکر کرے کہ یہ شرک اب اس کی طرف لوٹے گا تو مسلمان پر شرک کا الزام لگانا بھائی مسلمان کہتے کسے ہیں جو مشرک نہ ہو تو مسلمان پر شرک کا الزام لگانا در حقیقت خود ایمان سے محروم ہونا ہے تو شیطان نے اس طرح گمراہ کیا کہ بات بات میں شرک شرک شرک شرک شرک کی حقیقت کیا ہے کون سی چیزیں شرک ہیں کون سی چیزیں شرک نہیں جو چیزیں شرک ہیں ان سے کس قدر بچنا ضروری ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کیا پیغام دیا کہ آپ نے فرما وَاللَّهِ إِنِّي مَا أَخَافُ عَلَيْكُمَ أَن تُشْرِكُ بَعْدِي وَلَكِنْ أَخَافُ أَن تَنَافَسُ فِيهَا خدا کی قسم آپ نے وصال سے صرف تین دن پہلے آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم بے شک مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے میری امت میرے بات شرک نہیں کرے ہاں اس بات کا خوف ہے کہ میری امت تم لوگ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے آج دنیا کی محبت میں سبھی ہی گرفتار ہیں لیکن یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے آپ کی دعوت توحید کا صدقہ ہے کہ عیسائیوں نے چند معات دیکھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھ لیا لیکن کتنا ہی گناہ مسلمان ہو کتنا ہی دین سے دور ہو لیکن اس سے پوچھیں تو وہ یہی کہے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام بہت بلند و بالا ہے مگر آپ خدا نہیں الہ نہیں معبود نہیں خدا کے بیٹے نہیں بلکہ آپ کو جو کمال حاصل ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے بیزن اللہ ہے عیسائیوں کو جب رد کیا گیا تو عیسائیوں کو یہی بتایا گیا اسلام مانتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا بیماروں کو شفا دی لیکن قرآن نے یہ کہا بیز اللہ نلّی اللہ اللہ کی عطا سے انہوں نے کیا الحمد للہ آج دین سے کتنا بھی دور ہو مسلمان وہ یہی کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ خدا ہیں نہ الہ ہیں نہ معبود ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں آپ کو جو طاقت ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں یہ جملہ ہر مسلمان کہتا ہے جب اتنا عقیدہ ہے تو شرک کا کانسیپٹ ختم ہو گیا پھر بلا وجہ زبردستی مسلمانوں پہ شرک کا الزام لگانا اور خصوصا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میری امت شرک کر ہی نہیں سکتی تو ہم حضور کے فرمان کو سچا مانے یا لوگوں کی باتیں مانیں کہ لوگ کہیں کہ آج مسلمانوں کی اکثریت شرک میں مبتلا ہو گئی و بدحفیظ اس کی حقیقت جاننا ضروری ہے یہ کیسٹ ضرور سنیں شرک کی حقیقت وَأَنَّهُ لَمَّا قَوْمَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کرنے کھڑا ہوا كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا تو وہ ان کے پاس اس کسرت سے جمع ہوئے کہ قریب تھا وہ ان پر آ پڑھنے اس سے مراد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وادی نقل میں نماز فجر کو ادا فرمایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت تلاوت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبۂ کرام کی اقتدا نہایت عجیب اور پسندیدہ جنات کو معلوم ہوئی اس سے پہلے انہوں نے کبھی ایسا منظر نہ دیکھا تھا اور ایسا بے مثل کلام نہ سنا تھا